اب آ رہی ہے پرانے پاک میں وہ اہم ترین آیت جس کو بنیاد بنا کر ہمارے اصلاف نے اجماع کے حجت ہونے کو بھی دلیل کے طور پر اس آیت سے اخذ کیا ہے ان ڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی احادیث بھی موجود ہے وہ انشاءاللہ اس کانٹیکس میں میں بیان کر دوں گا ومئی الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تبی لَهُ ہدا جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے پاس ہدایت کی بات آ چکی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو باتیں شاد فرمائی وہ اس تک پہنچ چکی ہیں اس کے باوجود کوئی کتاب و سنت کی مخالفت کرتا ہے غیر سبیل المکمین اور اس راستے پر چلتا ہے جو مومنین کا راستہ نہیں ہے تو طویل خاص کے اعتبار سے تو پرٹیکولر یہ صحابہ اکرام علی رضوان کے بارے میں ہے کہ مومنین کا راستہ اختیار کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنین کی راہ چھوڑ دے یعنی جس پر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے یا قیامت تک اہل حافظ جس پر اجماع کرتے رہیں گے طاویل عام کے اعتبار سے اس راستے کو جو چھوڑ دے گا ما تولا تو ہم اسے پھیر دیں گے پھر وہ جس گمراہی میں پھرنے کے لیے خود تیار ہوا بھائی ولی باللہ اور یہ تو دنیا میں ہوگا اور قیامت میں بنسلی ہی جہنم اور اسے ڈال دیں گے جہنم میں وساعت مسیرہ اور یہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی کہ کوئی جہنم میں جا کر پلٹے ولی آب تو اس آیت سے تقلید ثابت نہیں ہوتی ہے تقلید ہوتی تو ایک شخصیت کی بات ہوتی اور وہ ایک شخصیت کی بات یہاں ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع ان کی بھی تقلید کا لفظ نہیں تقلید ایک نیٹوریس ورڈ ہے کہ اندھا دھن پیروی کرنا اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اندھا دھن پیروی نہیں کرتے پوری اللہ بجے بصیرت کرتے جیسے سورہ یوسف میں آیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے میں اور میرے صحابہ پوری بصیرت کے ساتھ اس دین کے اوپر ہے اٹکل پچو چلا کر نہیں ہے تو مومنین کا راستہ اسی کو آپ ٹرانسلیٹ کر لیں سلف کا من صحابہ تابعین اور تبا تابعین جو کرون اولا کا دور ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق مصفق حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر میرے صحابہ کا پھر ان کا جو ان کو دیکھیں پھر ان کا جو ان کو دیکھیں صحابہ تابعین تب تابعین اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے امانت میں خیانت کریں گے جھوٹی گوائیاں دیں گے جھوٹی قصبے کھائیں گے تو وہ مبارک دور وہ ہے مومنین کا راستہ اور اس کے بعد بھی قیامت تک جو نئے معاملات آئیں گے ان پر جو اجما ہوتا چلا جائے گا وہ حجت ہے لیکن کوئی بھی اجما صحابہ تابعین اور تبا تابعین کے اجماع سے ٹکرانا نہیں چاہیے ادر وائز وہ ایکسپٹیبل نہیں ہوگا یہ بات ہے سیدھی سی تو یہ آیت ہے جس کو امام شافی رحمتہ اللہ علیہ نے پرٹیکولر جو آئنما میں سے بہت بڑے امام ہیں انہوں نے اجماع کے حجت ہونے پر پیش کیا اس کے علاوہ بھی اہل سنت کی بھی اور اہل تشیح کی ساری آپ تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں سب لوگوں نے اس آیت کو اجماع کے حجت ہونے پر دلیل قرار دیا ہے اجماع کے حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو یہاں پر مناسب سمجھتا ہوں اس آیت سے تو انڈائریکٹلی پتہ چلا اب ڈائریکٹلی احادیث اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ امت کا اجماع حجت ہے یہ بات یاد رکھیں شروع میں میں کلیئر کر دوں کہ اہل سنت کی جو فکر ہے فرکانی میں بات کر رہا ہوں فکر وہ چار چیزوں کو بنیاد سمجھتے ہیں دو ایپسولوٹ ہیں اور دو ڈیرائیوڈ ہے جس کو میں نے نام دیا ہے اس ماڈرن دور میں اسلام کی ڈکشنری جو انگریزی میں کہا جاتا ہے ڈکشنری از آلویز اتارٹی بٹ کے سپیلنگ بی ٹی بٹ ہے یا بی اے ٹی بٹ ہے یا بیٹ ہے یہ ڈکشنری بتائے گی ایک پی ایچ ڈی انگلش کہتا ہے بٹ کے سپیلنگ بی اے ٹی بٹ ہے اور ایک پرائمری سکول کا بچہ کہتا ہے بی یو ٹی بٹ اس کی بات صحیح ہوگی وہ پی ایچ ڈی کی بات غلط ہوگی اسی طریقے سے اسلام میں بڑے سے بڑا اسکالر بڑے سے بڑا عالم اور فاضل اگر کتاب و سنت کے خلاف بات کرتا ہے اس کی بات حجت نہیں ہوگی وہ ڈکشنری کے خلاف ہے تو اسلام کی ڈکشنری دو چیزوں پر ہے پرائمری طور پر ایبسولوٹ وہ ہے عطی اللہ عطی الرسول اور اس پر میں ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں گھنٹوں گھنٹوں کے لیکچرز میرے الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور ڈاٹ کام پہ بھی وہ آج اس کا موقع نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں بس وہ ایک حدیث للحاکم کی صحیح صنعت کے ساتھ کتاب العلم چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین سو اٹھارہ نمبر حدیث کے حجرت الوداع کے موقع پر امام کائنات سید البلی نالآرین شفیع المد رحمت العلمین سعید اللہ مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باتھ تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے دو ایبسولوٹ سورسز اب کتاب اور سنت ہی نے ہمیں ایک تیسری چیز کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی حجت ہے اور وہ ہے اجماع امت ہے وہ بھی کتاب و سنت کی طرح ہی حجت ہے کیونکہ کتاب و سنت کو ماننا اجماع کو ماننا اجماع کو ماننا کتاب و سنت کو ماننا البتہ جو چوتھی چیز ہے اجتہار وہ آپشنل ہے وہ آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ اس کی خوبصورتی ہے پوری امت کے لیے کسی ایک بندے کا اجتہار ماننا ضروری نہیں ہے اشتہاد ہر بندے کا اپنا اپنا ہے وہ آگے حدیثیں بھی انشاءاللہ شاء اللہ آ جائے گی تو پہلی حدیث المستقل للحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں صحیح صنعت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو ننانوے نمبر حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی تم جماعت کو لازم پکڑ لو جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے اب اللہ کے ہاتھ کے لیے یہ مثال نہیں پیش کی جا سکتی ایسے کر یہ بدت ہو جائے گا لہ سکا مسلی شعیع اللہ کی مثل کوئی شاید اللہ عرش پر مصبی ہے اپنی شان کے لائے اللہ ہماری شہارت سے قریب ہے اپنی شان کے لائق جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے یہ وہ جماعت نہ یہ جو جماعتیں آج کل بنی ہوئی ہیں ہر بندہ جو ہے اپنی پارٹی ادا کر کے وہ کہتا ہے جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے مسلمانوں کی جماعت مسلمانوں کی فکر صحابہ تابعین تبا تابعین کا اجماع دوسری حدیث الموجم الکبی تبرانی کے اندر موجود ہے صحیح صنعت کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیم ہی الفاظ ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا یعنی پوری امت ایک بات پہ کٹین نہیں ہوگی ایسی کوئی بات کے جو گمراہی پر مبنی ہو تم جماعت کو لازم پکڑ لو جماعت پر اللہ کا ہاتھ یہ تو دو مربوط حدیثیں ہوں گے اب دو موقف روایتیں یعنی صحابہ احترام علیم رضوان کے اقوال صحیح صنعت کے ساتھ المصنف ابن شہبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بلو چیپٹر میں بائیس ہزار نو سو نبے نمبر اثر ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو امیر ہے اب وہ بات بھی یاد کر لیجیے سنن ترمزی، سنن اور ابن ماجہ کی حدیثین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے تو سیدنا عمر نے قاضی شریح جو تھے ان کو خط لکھا حوالہ میں بتا چکا ابن نبی شہبہ سے اور فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی مت درپیش ہو تو سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں دیکھو اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھو سنت میں بھی نہ ملے تو پھر امت کا اجماع دیکھو صحابہ اکرام علی مردوان کا کیا اجما ہے اور اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کر لو اور اگر تم اجتہاد نہ کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے بجائے وہ بال کی کھال اتارنے کے پیچھے ہی ہٹ جاؤ اس معاملے میں تو زیادہ بہتر ہے زیادہ اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جنہوں نے فرضی مسئلے اپنی شکا کے اندر لکھ کے تو امت کو کہا باجی بتائیں قرآن بھی اس میں یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بارہ آدمی جنگل میں بارہ ہی ننگے ہیں امامت کون کرے گا ان کی تو الحمد اللہ قرآن و سنت میں اس طرح کی بے ہزار باتیں تو نہیں لکھی ہوئی ہوں گی سنم دارمی کے مقدمے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح سنت سے اثر موجود ہے کہ وہ ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی بندہ مطلب کہ بتائیں اگر یہ ہو جائے تو کیا وہ کہتے ہیں کہاں ہوا تب مسئلہ اور جب ہوگا ہر بندے نے اپنا اشتہار خود کرنا ہوگا تو یہاں سے اشتہار کا ثبوت بھی مل گیا جو چوتھی چیز میں نے بتائی تھی اور دوسری موقوف روایت سعید ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند امام احمد میں اور المسد الحاق میں صحیح صنعت کے ساتھ کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں اللہ کے نزدیک وہ اچھی ہے اور جس کو مسلمان برا سمجھیں اللہ کے نزدیک وہ بھی بری ہے تو یہ بھی اجماع کی دلیل ہے آپ اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ چند ایک مسلمان مل کے کوئی بدت شروع کر دیں اور کہ ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو وہ دین کا حصہ ہو جائے گی اجماع جب تک نہیں ہوگا اگر اہل حق مخالفت کریں گے کتاب و سنت کے دلائل پر تو وہ بدت ہی ہوگی اجماع نہیں ہوگا مثال کے طور پر اب ایک بہت بڑا اجماع ہو چکا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر اور میں نے اس پہ پورا لیکچر بھی دیا تھا بارہ ربی ال کے اوپر دو گھنٹے کا یوٹیوب ٹیوب پہ پڑا ہوا ہے ولادت مستفا صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وسیعتیں ربیع ال کے مہینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں پروگرام ہوا کریں گے اس پہ پوری امت نے اجماع کر لی ہے اتنے حصے پہ سیرت النبی کانفرنسز ہو رہی ہیں امام الانبیاء کانفرنس ہو رہی ہے امام اعظم کانفرنس ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر کانفرنسز ہو رہی ہیں فضائل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز ہو رہی ہیں یہاں تک امت نے اجماع کر لیا ہے لیکن اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے خانہ کعبہ اور مسجد نبی کے ماڈل بنائے جا رہے ہیں اور ہمارے ادھر جیلم کی تو بدبختی میں نے خود دیکھا ہے روزہ شریف کا پورا ماڈل گمت کے نیچے جالیاں بھی بنائی ہوئی ہیں اور عورتیں سامنے بیٹھ کے ایسے دعائیں کر رہی ہیں خانہ کعبہ کے آگے درباؤ ان کے ماڈل کے آ کھڑے ہو اور میں یہاں ایمانداری کی بات کروں کہ بریلوی علماء خود خلاف ہیں اس کے لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک چیز شروع ہو جاتی ہے پھر مولویوں سے بھی باہر ہو جاتی ہے آپ کو ان کو کہتے ہو کہتے ہیں کہ آپ گستاخے رسول ہیں گستاخے رسول کا تو فتوا ہماری نوک کے اوپر ہے نا جس کو مرضی جب چاہیں گا رسول ڈکلیئر کر دیں تو آپ وہ ان کے قابو سے بھی باہر ہو چکے تو وہ اس طرح کی جو چیزیں امت کے اندر آئیں گی ان پر کوئی جواب وغیرہ نہیں ہے تین پوائنٹ میں نے اس میں ایڈریس کرنے ہیں پہلا تو میں ایڈریس کر چکا ہوں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اسلام کی جو ڈکشنری ہے وہ چار چیزوں پر ہے اس میں سے دو ایبسولوٹ ہیں دو ڈیرائیڈ و سنت اور ڈرائیو اجماع اور اجتہاد اور اس میں سے بھی اجماع کے جو پرایورٹی ہے وہ قرآن و سنت کے اندر ہی داخل ہے اجتہاد الگ سے وہ پوری امت کے لیے کسی ایک بندے کا ماننا ضروری نہیں ہے پوائنٹ نمبر ٹو اس کے اندر یہ ہے کہ قرآن و سنت تو قیامت تک فکس رہیں گے اجماع بھی فکس رہے گا صابا تابین سبا تابین کے اجماع کو آج کوئی نہیں بدل سکتا سیدھی سی بات ہے البتہ اجتہاد والے جو معاملات ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں تو لوگ اجتہاد کرتے ہیں اس کے اوپر ہر زمانے میں لوگ کریں گے اجماع بھی ہر زمانے میں ہوگا لیکن کوئی ایسا اجماع ہم قبول نہیں کریں گے جو صحابہ تابعین اور تبا تابعین سے ٹکراتا ہوگا یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ پہلے تین سو سال کی گارنٹی پروفٹ نے خود دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں ایک کڑوی بات بھی ہے جس کو اگر تحمل سے سنیں گے تو سمجھ آ جائے گی وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام علی مردوان کا بھی اجماع حجت ہوگا انڈیویجل کسی صحابی کی رائے بھی حجت نہیں ہوگی جب تک کہ صحابہ کرام علی مردوان اس پر اتفاق نہ کر لیں اگر کسی صحابی کی رائے سامنے آئی اور صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف ہو گیا پھر ہم جمہور کو دیکھیں گے اگر کسی صحابی کی انڈیویجل رائے سامنے آئی اور صحابہ نے اختلاف نہ کیا ان کی اکیلی رائے اس کے خلاف کوئی بات موجود نہیں ہے تو وہ بھی پھر اجمای تصور ہو تو اس معاملے میں بعد سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی صحابہ کی گستاخی ایسا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا کہ علیکم بسنتی بھی سنتی و سنتی خلفا راشدین جامعہ ترمزی سنبیام جامع اور سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے خلفاء راشدین کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ لازم ہے کیوں تمام صحابہ کی سنت نہیں وہ جو عدیز پیش کرتے ہیں نا کہ جی میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے جس کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے اس کے تمام ترک جو ہے وہ محدثین کی نظر میں دئی ہے وہ لاجیکلی بھی غلط ہے وہ میں ابھی آٹھ ثابت بھی کر دیتا ہوں صحابہ کرام کی ہم جوتیوں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہے لیکن وہی بات ہے کہ اس علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں لیکن ان کو ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں اللہ کا بیٹا نہیں مانیں گے صحابۂ اکرام کو ہم مانتے ہیں صحابہ ہی مانتے ہیں نبی کے درجے پہ نہیں ان کو رکھیں گے آئم اکرام کو ہم مانتے ہیں لیکن ان کو صحابہ کے درجے پہ نہیں رکھیں گے ہر بندے کا اپنا اپنا لیول ہے اتنی ہی اس کی عزت کرنی ہے نہ اس میں غلوب کرنا ہے اور نہ توہین کرنی ہے تو خلیفہ راشدین کا اجماع حجت ہے کیوں اس پہ میں نے غور کیا تو مجھے ایک بات کھلی وہ اس لیے کہ خلیفہ راشد جب بھی کوئی بات کرے گا پبلکلی رپورٹ ہو جائے گی کیونکہ اوپن نہیں ہوگی صاحبی کسی کونے میں جا کے کوئی بات کر دے وہ پبلک میں تو نہیں آئے گی خلیفہ راشد جو ہے وہ پبلیکلی لوگوں کے سامنے موجود ہے اگر وہ کوئی غلط بات بھی کرے گا تو اس کو ٹوکنے والے لوگ موجود ہوں گے لہذا اگر اس کی غلطی ہوگی تو وہ اصلاح کر لے گا کہ ایک ایسے معاملات موجود ہیں جامعہ تر میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے صحیح انہیں فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک دور میں حجت سمتوں پہ پابندی لگا دی تھی تو ان کا اپنا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بغاوت کی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی اجازت دی ہے تو جس بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم ارشاد فرمائے تو میرے باپ کا نہیں حکم مانا جائے گا عثمان اس مامنے. انہوں نے بغاوت کی سیدنا عمر نے اپنا ڈسیجن واپس لے لیا رپورٹ ہو گیا تھا نا اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی مطلب الحدیث ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک دور میں بھی حجت مستوں پہ پابندی لگا دی تو سعیدنا علی نے خط لکھا سعیدنا عثمان کو وہ خط بخاری مسلم میں موجود ہے یہ روایت چھپائی ہوئی ہے لوگوں نے عبداللہ بن عمر کی تو سارے بتاتے ہیں یہ کوئی نہیں بتاتا حالانکہ یہ بخاری مسلم میں اور سیدنا عثمان کو سیدنا علی نے لکھا میں کسی بھی شخص کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا چاہے آپ ہی کیوں نہ ہو سیدنا عثمان بھی پیچھے ہٹ گئے خود سیدنا علی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے مرتدین کو انہوں نے زندہ جلوا دیا آگ میں تو ابن رضی اللہ تعالیٰ عما نے کہا کہ اے امیر المومنین یہ آپ نے کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انسان کو آگ میں جلانے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ آگ کی سزا اللہ کے ساتھ خاص ہے اللہ اپنے بندوں کو یہ سزا دے سکتا ہے مخلوق مخلوق کو یہ سزا نہیں دے سکتی تو جامعہ ترمزی میں آگے ڈیٹیل موجود ہے سیدنا علی نے رجوع کر لیا انہوں نے نہیں آگے سے دی سنائی علیکم بسنتی بس وسنت خلفا راشدین کہ میں خلیفۂ راشد ہوں تم میری سنت پہ عمل کرو ظالم لوگ تیسری اور چوتھی صدی کے مولویوں کے بارے میں ہمیں کہہ رہے ہیں ہم ان کے اندازن پیروی کرنی شروع کر دیں اور سابق اکرام تو گلوا راجدین کے بارے میں نہیں تھے کرتے اندھا پیروی وہاں تو ادیس بھی موجود ہے امام عنیفا امام شافی امام احمد نمبل امام مالک کے بارے میں تو ادیس بھی کوئی نہیں موجود بائی نیم ان بزرگوں کی ہم تو ان نہیں کرتے الحمد ان کی اسلام کے لیے خدمات ہیں لیکن ان بزرگوں کے نام پر جو فرقے بنائے گئے ہیں ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی دشمنی نہیں ہے ان کے نام کے اوپر جو کرسچینٹی نے ان کے بارے میں ڈوینیٹی کلیم کر دی ہمیں اس کا اختلاف ہے تو یہ مسئلہ بھی میں نے الحمدللہ اس حوالے سے کلیئر کر دیا اب پوائنٹ نمبر تھری اس کے اندر کہ اجماع اہل حق کا ہوگا اگر اہل باطل اہل حق کی مخالفت کریں گے وہ اجماع ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا مثال کے طور پر صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے کتاب استطابت المتدین روریا کے بارے میں خوارج کے بارے میں وہ سیدنا علی کو کافر کہتے تھے اللہ, اللہ کہتے تھے تین ایک آف ایول ہے علی معاویہ اور عمر بن وناس تدی اللہ عنہ مجمعین اور تینوں کو قتل کرنے کا انہوں نے پروگرام بنایا بائی چانس سعیدنا علی ہی اس دن باہر آئے تھے نماز کے لیے باقی دو آئے نہیں وہ بچ کے سعیدنا علی کو شہید کرتی وہ شہید کرنے والا وہ کافر نہیں تھا سعیدنا عمر کے دور میں اس نے بڑی فتواہ کی ہوئی تھی ابن ملجم نے لیکن طویل کی غلطی لگ گئی تھی اس کو اور سعیدنا علی کے قربان جائے سعیدنا علی نے خوارج کے ساتھ جنگ کی نہروان پہ شکست فاش دی پھر خوارج کے جنازے بھی خود پڑھائے تو لوگوں نے کہا یہ تو آپ کو کافر کہتے تھے انہوں نے فرمایا یہ مجھے کافر سمجھتے تھے نا میں تو ان کی تکفیر نہیں کرتا آج لوگ اللہ باتھ روموں میں لکھا ویشی کافر فلانا کافر فلانا کافر ظلم کی انتہا ہے اہل قبلہ اور اہل کلمہ کی غلطی پوائنٹ آؤٹ ضرور کریں آپ اس پہ آپ کو حق حاصل ہے لیکن اس کی تکفیر کرنا یہ ظلم ہے یہ خوارج کا طریقہ ہے اب خوارج کئی معاملات میں صحابہ اکرام سے ہٹ گئے تھے تو انہوں نے اگر مخالفت کی تو اس سے اجماع نہیں ٹوٹے گا منکرین زکوات نے سیدنا سعیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ کے ساتھ مخالفت کی تو اس سے امت کا ہی ٹوٹے گا ہے تو مسلمان ہی تھے نا وہ جن کے خلاف سیدنا ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ اس جو ہے وہ ان کے ساتھ کتاب کیا تو اجماع ہی ٹوٹے گا ذلہ سے،, سے یا روافذ سے یا خوارج کے ساتھ ان کی وجہ سے اجماع نہیں ٹوٹے گا اہل حق کا اب آپ کو حدیث سمجھ آئے گی وہ حدیث پوری اس طرح ہے جامعہ ترمزی اور سونبی دعود اور سون ابن ماجہ کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلی خطبہ دیا اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ اشک بار ہو گئے اور ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے الوداعی گفتگو کر رہے ہیں اور فرمایا میرے بعد تم بہت فتنے دیکھو گے اس وقت علیکم بسنتی بھی سنتی و سنت الخلفائے راشدین المحدین میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا بڑے اختلاف تم دیکھو گے الحمدللہ جب بھی اختلاف ہوا ہے ہم خلفا راشدین کے ساتھ چاہے منکرین زکات والا معاملہ ہو ہم سیدنا وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں سیدنا عثمان کے دور کے اندر ان مسلمانوں کا خروج سیدنا عثمان کے خلاف اجتہادی غلطی کی وجہ سے ہو باغیوں کا ہم ان کو کافر نہیں کہتے لیکن سیدنا عثمان کے ساتھ ہے اسی طریقے سے سیدنا علی کے خلاف جو خوارج نے خروج کیا یا اتحادی غلطی کے وجہ سے سعیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا یا سیدنا ماویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خروج کیا ہم ان تمام معاملات کے اندر سیدنا علی کے ساتھ ہیں اور اس میں ہمارا پورا ریسرچ پیپر بھی چھپ چکا ہوا ہے الحمدللہ رافضیت ناقبیت اور جدیدیت کا تحقیق کی جائے گا تو ہم علیکم کم بسل بسنت الخلائے راشدین المحدین ان کے ساتھ الحمدللہ اب اس ٹاپک کے آخر میں سترہ مثالیں میں پیش کروں گا اجماع جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں اجماع ہی اس کے لیے ایک دلیل ہے ہمارے پاس سترہ کا فکر میں نے اس لیے چوز کیا کہ دن رات میں فرض رکتوں کی تعداد سترہ ہے اور سترہ بھی پھر دو حصوں میں ڈیوائڈ ہے بارہ جو ہیں وہ پرانے مثال ہیں اور پانچ اس دور کے چودہویں اور پندرہویں صدی کے اجماع ہیں میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اور بارہ اور پانچ کی نسبتیں بھی موجود ہیں الحمدللہ تو پہلی مثال اجماع کی وہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب چھ مہینے کے بعد سیدنا ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بیعت کر لی تو سیدنا ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خلافت کے اوپر اجماع ہو گیا صحابہ کا سیدنا علی کے بیعت کرنے کے بعد وہ پوری ڈیٹیل بخاری مسلم میں موجود ہے اس میں دونوں طرف سے جو ہے وہ ایسے معاملات ہو گئے تھے معذرت آج کی اجماع کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کو نہیں بنایا آپ نے تو قرآن کو تھا بخاری اور مسلم کی متفق ہے سہی بخاری میں کتاب المغازی چپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے چار ہزار چار سو ساٹھ نمبر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاق کے چیپٹر میں کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ سے طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا تو انہوں نے کیٹاگوری میں ڈنائی کیا کہ نہیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی کتاب پر چڑھتے رہنے کی وسیعت فرمائی تھی تو یہ ہے وسیع کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے ادروائز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر وسیع پرسنالٹیز ہوں گی تو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی چلی جائیں گی تو یہ ہے بسی کتاب اللہ تو صحابہ کا اجماع یہ پہلا اجماع ہوا سیدنا بکر بک صری رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے اوپر دوسرا اجماع اسی کانٹیکس میں اس کو آپ شامل کر لیں گے اس پہ بھی اجماع ہے کہ خلافت راستہ تیس سال تک ہے وہ حدیث بھی موجود ہے اس کے بعد ملوکیت ہے خلافت راستہ نہیں ہے دوسرا اجماع ہے قرآن پاک کو کتابی شکل میں ایک جگہ پر لے کر آنا اس کا آغاز کیا سعید وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اس کا کنکلوژ ہوا پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور کے اندر مصف عثمانی یہ دوسرا اجماع تیسرا اجماع کہ صحابہ کی مرسل روایتیں فجت ہیں مرسل کہتے ہیں عربی میں چھوٹا ہوا جس کا واسطہ چھوٹا ہوا ہو یعنی اگر صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ کیے بغیر اپنے ریفرنس سے کوئی بات ان کے پہنچے کہ سعید نا وکر نے فرمایا یا سعیدنا عمر نے فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منشن نہ کریں تو وہ بھی حجت ہوگی تا وقت ہے کہ اس میں اختلاف نہ آ جائے اختلاف آ جائے گا تو پھر حجت نہیں رہے گی چوتھا اجماع قرآن پاک پہ آراب لگانا یہ صحابہ کے اینڈ دور میں ولید بن عبد الملک کے حکم سے حجار بن یوسف ظالم اور فاسق شخص کی ذمہ داری لگائی اس نے اس وقت ظاہر ہے کہ وہی تھا رسپانسبلٹی اس کی لگی تو اس نے قرآن پاک پہ اراب لگائے تاکہ جو نیو مسلم ہیں جو عربی نہیں جانتے ان کو قرآن پاک پڑھنے میں آسانی ہو اس پر اجماع ہو گیا پانچواں اجماع جو تیسری صدی کے اندر آ کے ہوا ہے یہ مسئلہ تھا تابعین تابئن تبا تابئن میں آپ کو نہیں ملے گا وہ ہے کہ قرآن پاک غیر مخلوق ہے اللہ کا کلام ہے یہ حادث نہیں قدیم ہے یہ متدلہ کا فتنہ جب اٹھا انہوں نے کہا قرآن اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر اس کے خلاف امام اہل سنت امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ دو سو اکتالیس اجری وہ کھڑے ہوئے الحمدللہ اور حالانکہ اس وقت وہ اکیلے ہی تھے باقی لوگ ان کے ساتھ اس طرح شامل نہیں ہوئے مخالفت تو نہیں کی لیکن وہ مجاہد ونہ اکیلا ڈٹا رہا اور آج الحمد پوری امت نے اجماع کیا ہے کیا اہل سنت کیا اہل تشیح اور الحمد ہماری خوش قسمتی ہے کہ قرآن پاک پہ بھی اجماع ہے یہ جو مشہور ہے پبلک کے اندر کہ شیعہ کے کوئی چالیس پا رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے بھائی یہی قرآن ایران سے بھی چھپ رہا ہے یہ جو سعودی عرب سے چھپ رہا ہے یہی مصحف ایک ہی کاپی رائٹس ہے اور طلحہ یاسین نے جو لکھا ہوا ہے وہ ایران والوں نے بھی لیے ہوئے ہیں سعودی عرب والوں نے یہ پبلک کے اندر باتیں مشہور ہیں وہ کرا کے اختلافات کو قرآن کی تعریف مانتے ہیں کراط کے اختلاف تو ہماری بہاری کے اندر بھی موجود ہے وہ ڈفرینٹ چیز ہے قرآن پاک سات کراط کے اندر حاضر ہوئے لیکن ہے یہی مصحف لیکن ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوگی کہ ہم کبھی شیعہ کے مکتبے سے قرآن کھول کے دیکھ ہی لیں گے ان کا قرآن کیا ہے اسی طریقے سے شیعہ کو پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ بیت کو نہیں مارتے ماض اللہ, اللہ تو یہ مولویوں کے ہاتھ چڑھا ہوا ہے تین سال ایک دوسرے کے خلاف دفرتیں پھیلائی ہوئی ہیں چھٹا اجتماع اجماع جو ہے وہ تراوی کا پورا مہینہ جماعت کے ساتھ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں سیدنا سے نہیں عمر کے شروع کے دور میں ثابت نہیں ہے ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس کو ایڈریس کیا رمضان والے اپنے لیکچر میں جو بیس نمبر اختلافی مسئلہ موجود ہے سنت پارک ڈاٹ کام پہ بیس تراوی والا کہ بیس تراوی کے بارے میں کیا ہے معاملہ تراوی کی اصل تعداد کتنی ہے اور رومین میں کیوں بیس تراوی ہوتی ہیں اور کیا مسئلہ ہے اس کو میں ڈیٹیل سے اس میں ایڈریس کیا تو تراوی پورا مہینہ جماعت کے ساتھ پڑھنا اس پہ صحابہ کا اجماع ہوا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے گھر بھی پڑھ سکتے ہیں اجما کی یہی خوبصورتی ہے اجماع کبھی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگا اگر یہ اجماع ہو جاتا نا ماض اللہ تقبر اللہ کہ جتنے نے گھر پڑی اس کی تراوی نہیں ہے پھر ہم اس اجماع کو نہ مانتے اور یہ کبھی نہیں ہوگا کہ اجماع جو ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف ہو یہ بال لوگوں نے پکھنڈ مچایا چاہیا ہوا ہے وہ مناظروں کے اندر کہتے ہیں جی ہم اس اجماع کو نہیں مانتے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو یہ اسی طرح ہے جی ہم اس مچھلی کو نہیں مانتے جو ہوا میں رہتی ہو مچھلی رہتی پانی میں اجماع ہمیشہ ہوتا ہی کتاب و سنت کے حق میں گارنٹی دے رہے کبھی خلاف نہیں ہوگا آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں اجماع خلاف ہو جائے گا آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ دعویٰ کریں کہ اختلاف معاملے میں اجماع نہیں ہے یہ آپ کو حق حاصل ہے وہ اختلافی کول لے آئے لیکن یہ نہیں ہے کہ جس پہ اتفاق ہو چکے آپ کہیں گے جی میں نہیں اس کو مانتا کتاب و سنت میں نہیں لکھا ہوا جیسا کہ بعض غیر مقلدین کرتے ہیں غیر مقلد اور اصحاب الحدیث یا اہل سنت میں فرق ہے ہم نہ غیر مقلد ہیں اور نہ مقلد ہے معاذ اللہ ہم قرآن پاک اور کو اور سنت کو صحابہ تابعین تبہ تابعین سلف کے منج کے اوپر مانتے ہیں ایک انڈیویجل کے پیچھے نہیں چلتے سلف کا فارم لے کے سب کے تبقہ ایک انڈیوجل کو تو غلطی لگ سکتی ہے اجماع کو غلطی نہیں لگے گی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے ساتواں یہ ہے ذرا تھوڑا سا لطیفہ وہ ہے بھینس کا حلال ہونا یہ اس طرح سنتے ہوں گے سے جی بحث بتائیں کہاں لال ہے قرآن و سنت سے اور بھائی اجماع ہے کہتے ہیں جی ایک لاکھ روپیہ دیں گے بحث کا لالوں نہ ثابت کریں ہم دو لاکھ روپیہ دیں گے آپ بحث کا راموں نہ ثابت کریں جس کے بارے میں رام کا حکم نہیں آیا احمد نے اجماع کیا اور بچارے یہ چونکہ علمی طور پہ اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تو ان کو یہ بات پتا نہیں ہے کہ عرب کے اندر جانور ہوتا ہے گائے وہی جانور جب ہمارے سب کانٹینٹ بھر میں آتا ہے تو وہ بحث ہے ہر علاقے کے جانور مختلف ہوتے ہیں پہاڑی بکرا چھترے والا بکرا اور دوسرے آم بیتل بکرے فرق ہے بھائی آپ کو کہہ نہیں بتاؤ جی بیتل بکرا اور چھتر. یہ تو وجہ بھی نہیں دکھا سکتے تھے انہوں نے کہ ان کو پتا ہوں یہ کس میں تو بکری کی قسم اس طرح گائے کی قسم میں ہی بحث اس میں کون راکٹ سائنس ہے کہ فلاں نے آگے بتایا قرآن پاک میں آیا ہے کہ مویشی آپ کے لیے ہلاک ہے جتنے مویشی ہوں گے کتنی قسمیں ہوں گی چاہے قرآن و سنت میں ان کا نام نہ بھی آئے ہو تب بھی وہ ہلا لو گے آٹھویں مثال کے مردے کو قبلا رخ لٹانا میت کو قبر کے اندر اس کا چہرہ قبلا رخ کرنا اس پر کوئی قرآن و سنت کے اندر زرائل موجود نہیں ہے اس پہ اجماعی ہے الحمد للہ نویں چیز جو سعی بدیسوں سے ثابت ہے لیکن صحیح عدیث سے نہیں وہ ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس پر ہے اجما بچے کے کام میں اذان دینا دسواں دو سجدوں کے درمیان ہاتھ دونوں زانوں پر رکھنے ہیں اس پہ کوئی حدیث موجود نہیں ہے یہ کہتے نہیں تقبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک حدیث سے نماز بتائیں تو ہم حدیث سے بتائیں گے حدیث نہیں اجماع کو اجت کا ہے تو تین چیزیں لی جائیں گی قرآن سنت اجما تو یہ اجما سے ثابت ہے مسلمانوں کا عملی تواتر ہے کہ دو سجدوں کے درمیان ہاتھ زانوں پہ رکھنے ہیں شعود کا تو جسے موجود ہے کہ دانوں پہ رکھنی اس کے بارے میں نہیں ہے. اور اس میں میرا اپنا بھی اس معاملے میں اجماع یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے پہ یہ چند عرب کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ معاملات اٹھائے اور وہیں شیخ البانی نے ان کے خلاف لکھ بھی دیا کہ عطن نجدی یا تم یہ نجدیوں کی بدت ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا پوری امت کا اتفاق ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے ہیں اہل سنت کے سارے گروہ ہنفی شافی مالکی ہمبلی اہل تشی سب کے سب رکو کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں پوری امت کا عملی توات اور اجماع ہے کہ رکو کے بعد ہاتھ چھوڑنے بلکہ سن نسائی کے اندر جو 860 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق اس میں اشارہ بھی اس چیز کا موجود ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے ایک لادہ سے علمی بحث ہے اس میں بھی اجماع ہے جارواں یہ ہے کہ کیسکا لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیہ لگانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وضو کے بارے میں اختلاف ہے انفی کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ ضعیف روایتیں بل اجماع ادھر تک تو موجود ہے کہ کوئی شخص نماز میں کیس لگا لے تو اس کا جو نماز والا معاملہ وہ ختم ہو جائے گا نماز دوبارہ سے شروع کرے بارہواں اجماع یہ ہے جو بھی بعد میں ہوا تیسری چوتھی چوتھی, چوتھی، پانچویں صدیش بلکہ چھٹی تک جا کے ہوا وہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی تمام متفقن احادیث جو ہے متفقن علیہ احادیث پرٹیکولر اور صحیح بخاری اور مسلم کی اعلیٰ اعلیٰ سبھی متفق علیہ تو ہی ہیں ہی ہے عدہ سے جو متصل الاسناد مرفوع احادیث ہے اقوال نہیں تعلیم روایتیں نہیں صرف مرفوع احادیث بخاری اور مسلم کی وہ تمام کی تمام کتی صحت ہے شاہول اللہ دلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ بالغا میں اس پر اجماع لکھا ہے یہ تو ہوگی بارہ مثالیں ہمارے پرانے دور سے اب نئے دور کی پانچ مثالیں یعنی مثال نمبر تیرہ وہ چودہویں صدی اور پندرہویں صدی کے اندر ابھی بالکل لیٹسٹ اجماع ہوا ہے کہ قادیانی فرقہ اسلام سے خارج ہے چاہے غلام قادیانی دجال کو وہ پیغمبر مانتا ہو چاہے غلامت قادیانی دجال کو وہ امتی نبی مانتا ہو یا مجدد مانتا ہو اس کا کذاب کو وہ دار اسلام سے خارج ہے اس پہ اجماع ہے قادیانی فرقہ یہ اسلام سے خارج ہے یہ اجماع جو ہے ابھی چودہویں اور پندرہویں صدی کے اندر آ کے ہوا ہے مثال نمبر چودہ ہے کرنسی نوٹ کے اوپر احادیث میں تو یہی ملتا ہے کہ آپ نے بکریوں کی ذکات دینی ہے تو اس میں سے بکریاں دینی ہے سونے کی زکات دینی ہے تو اس میں سے سونے ہی توڑ کے دینا ہے چاندی کی زکاعت دینی ہے چاندی دینی ہے لیکن سونا چاندی ان بکریوں ان تمام چیزوں کے بعد نوٹ کی شکل میں بھی زکات دی جا سکتی ہے اس پہ بھی امت کا اجماع ہے قرآن و سنت میں جا یہ بات ہی کو نہیں موجود ہوگی اب جو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں مقلد ہے تو امام عریفہ سے دکھایا نا کرنسی نوٹ کا ان کو بھی نہیں پتا ہوگا اجماع جو اللہ تعالی نے رکھ دیا ہے آپ کو مسئلہ کیا ہے اجماع ہوگا اجزا آپشنل ہوگا تو اجماع ہوا ہے کرنسی نوٹ کے اندر بھی آپ زکات دے سکتے ہیں پندرہ نمبر مثال اس پر بھی اجماع ہوا ہے کہ قالین والی جو مسجدیں ہیں ان میں جوتیاں لے کے نہیں جانے ویسے احادیث درجنوں موجود ہیں بخاری مسلم کے اندر باقی سنن اربا کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتیوں سمیت نماز پڑھنا بھی ثابت ہے ابھی بھی ہمارے جو فوجی حضرات ہیں سیاچین میں جوتیوں سمیت نماز پڑھتے ہیں نماز ہو جاتی ہے لیکن جن مسجدوں میں قالین بچھے ہوئے ہیں صفائی کا اہتمام ہے ان مسجدوں کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے جنازہ کام میں آپ جوتی سمیت پڑھیں بے شک وہاں تو قالین تو نہیں ہوتا وہ اپن میدان میں جنازے ہوتے ہیں یا عید کی نمازیں ہوتی ہیں اگر اس طرح کا مسئلہ ہو اگر دریا اور قالین نہ بچھے ہوئے ہوں تو جوتی سمیت پڑھ سکتے ہیں لیکن اس پہ اجماع ہو گیا ہے کہ اگرچہ وہ دیسے موجود ہیں لیکن یہ اجماع ہے کہ قالین والی مسجد میں جوتی لے کے نہیں آئیں گے گندی جوتی ہاں اگر بالکل صاف جوتی ہے جیسے آٹھ سے بیس پچیس تیس سال پہلے طواف کعبہ کے دوران اتنی زمین تب جاتی تھی جب تک وائٹ ماربر نہیں لگا تھا تو لوگ اللہ سے نئے جوڑے لے جاتے تھے بالکل وہ اللہ سے طباف کے لیے انہوں نے جوڑے رکھے ہوتے تھے جس طرح آج ہم موزے بھی پہنتے ہیں بھی جوتوں کی یہ شکل ہے وہ آپ پہن سکتے ہیں لیکن وہ باہر نہ آپ ان کو استعمال کریں تو اس پہ بھی جمع ہے سولواں جمع وہ ہے لاؤڈ اسپیکر ہم ان کی نیت پہ نہیں شاک کرتے مطلب انہوں نے خالصستان اللہ کی رضا کے لیے ایسا فتوا دیا ہوگا کہ یہ شیطانی باز ہے احمد اب صاحب کا بھی یہ فترہ ہے اور خود اب احمد اب صاحب کے اپنی گدی سے ان کے اپنے شاگردوں نے اس کے خلاف اتوا دیا ہے جو بندی علماء نے بھی اس کے خلاف اتوا دیا تو لاؤڈ سپیکر کے اوپر بھی اجماع ہو چکا ہے کہ لاؤڈ سپیکر میں نماز پڑھائی جا سکتی جب پبلک زیادہ ہو لیکن یہ جو تماشا ہے نا کہ چار نمازی پیچھے کھڑے کر کے باہر کا لوڈ سپیکر کھول کے پوری دنیا کے اندر جو شور مچایا ہوتا ہے اس پہ کوئی اجماع نہیں ہے یہ زیادتی والی بات ہے اس پہ کوئی اجماع نہیں ہے سترواں اور آخری اجماع ہاں جی اب دل تھام لے آؤ یہ میں نے آخر میں رکھا ہوا تھا اور انشاءاللہ اجماع ہو چکا ہے اس پہ جو لوگ پہلے بڑے فتوے لگاتے تھے نا اب وہ ہٹتے ہی نہیں ٹی وی کے آگے سے اور وہ ہے کہ ویڈیو فلم بنانا یہ جائز ہے ویڈیو فلم تصویر کی نہیں بات کر رہا ویڈیو فلم کی بات کر رہا تصویر کے اوپر ابھی سخت اختلاف موجود ہے کہ جو سٹل تصویر ہوتی ہے لیکن جو موونگ ہے اس کے اوپر الحمدللہ للہ ہو چکا ہے امت کا آج کی تاریخ کے اندر تمام علماء ایون الس قادری صاحب جنہوں نے پوری پوری کتابیں لکھی ٹی وی کی تباہ کاریاں پورے پورے درس دیے لوگوں کے ہاکیے مروا کے انہوں نے ٹی وی سڑوائے لیکن میں ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ جب اس معاملے میں رجوع کیا پھر انہوں نے رٹن فارم کے اندر اپنا رجوع لکھا اور چالیس کے قریب علماء بریلوی سے فتوے لیے کہ میرا موقع پہلے غلط تھا میں رجوع کرتا ہوں اسی طریقے سے کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے ٹی وی کے معاملے میں ویڈیو کے معاملے میں ولوک کیا اب ان کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ آج سے پہلے مجھے یاد ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں مطلب بڑے عجیب و غریب فتوے آنے شروع ہو گئے جی یہ تو جناب حرام کام کر رہا ہے ویڈیو بنوا رہا ہے اب میں نام نہیں لیتا ان مولویوں کے کیونکہ ان کو برا لگ جائے گا اب وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں آ کے ایک زمانہ تھا کہ پیٹ کے پیچھے کیمرہ رکھ کے وہ اپنے انٹرویو ریکارڈ کرواتے تھے آپ سامنے رکھ کے کرواتے ہیں لیکن مجھے ان پہ دکھ ہے کہ انہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی اپنے اس گناہ سے جو انہوں نے اہل سنت کے علماء کے اوپر آر کاری کے لگائے تھے پہلے اس میں میں قادری صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں ان کی غلطیاں اپنی جگہ لیکن ان کو میں کہتا ہوں یہ مجرم لوگ ہیں کہ انہوں نے اہل سنت کے علماء کے بارے میں زبان درازیاں کی ان کو ممبروں کے اوپر باتیں کی کہ آرام کاری کرتے ہیں ویڈیو بنا کے اب یہ خود ویڈیو بنوا رہے ہیں اور بڑی بڑی دفاعی کونسل کانفرنسز کے اندر ویڈیو اور تقریریں آ رہی ہیں لیکن کسی کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ میں اعلانیہ طور پہ توبہ کروں میں نے اہل سنت کے علماء پہ فتوحے کیوں لگائے توبہ کریں ریٹرن پہ گناہ کی توبہ الانیہ ہوگی تو اگر یہ بات وہاں تک پہنچے ان کو بتائیں کہ آپ کا جرم معاف نہیں ہوا جو کچھ آپ نے اللہ سنت کے علماء کی بدنامی کی اصحاب الحدیث کی کتاب و سنت کے من کے ماننے والے لوگوں کی اب شرم کریں اور اس پہ اعلان میں توبہ کریں تو یہ ہو گیا ہمارا اجماع والا ٹاپک الحمدللہ اس کانٹیکس میں کبر ہو گیا اللہ ہی کرے سیدھا اور ایک امید کی کرن ہے کہ وہ امام مہدی جب آئے تو تب معاملہ کو اجماع ہو رہے ہیں امام مہدی پہ بھی اجماع ہوگا یہ بھی آپ ایک اور اجماعی سن لیں جو بھی ہونا ہے میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں اجماع ہونا ہے امام مہدی کے پہلے تو یہ ہوا ہوا ہے جمعہ امام مہدی نے آنا ہے نزول عیسیٰ پہ بھی اجماع ہے الحمد وما علينا کا اشد المبين.